بسمان رحیم سامع نے کرام یہ قرآن سنڈا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر اے این ایس یو این این اے ایچ ڈاٹ کام دربار کے دروازے پہ پہنچے درباروں نے بھاری کیا, کیا ہے کہا ہمارے بادشاہ کے دربار میں حاضری کریے یہ درد کو تمہیں لباس کا رواج پہننا پڑتا کہا جاؤ جس لباس کو پہن کے میں آتا ہوں یہاں کی نیم میں جاتا ہوں اس لباس کو چھوڑ کے تمہارا لباس پہننے کے لیے تیار جہاں بادشاہ کو ملنا نہیں ملنے نہیں ملنا ہم فقیروں سے کیا ہم فقیروں سے بے کنائی کیا آن بیٹھے جب تم نے پیار کیا اور سخت کافی کا جس نے پہلے پہل میں زبر اس کے آ ہم سے کیا ہے نہیں ملتا جیسے میں جاتا ہوں باقی والیوں کو بھی بڑا خیال پہلے پہ نہیں ہوئی کروار پہ چانس دیتی ہے ہم نے پہلو والی کہتا نہیں میں تو اسی میں جاؤں گا ملنا ملے نہیں ملنا نے فرق کیا ہے دربار میں پہنچے خود کو سلام کرے اور یہ محمد کا غلام سلام تو بڑی بات ہے جردن چلائے ہوئے پسے اٹھا رہی ہے اور اے اے اس کے موقع پہ کھا رہے ہوئے کہتا ہے وہ تمام ہو الامڑی تمام سلام اس پر رہا جو میرے محمد کا کاروبار بن گیا ہے کچھ بچ پہ سلام نہیں جا جو ابھی جی چاہے والا میں استعمال ہوا پہچانیہ چکنا لوگ ہوگی کچھ سارا جواب دیا گیا تو آگے رہے بنگال کے زمین پہ پھینکتے ہوئے تعلیم چھٹپا چلا گیا وہ لوگ آ گیا گئے آگے بڑے اور کچک کر کے تک پر بیٹھ کے وہ اور آج بھی انہی کے حوالی موادی کر دیا بابے کے ساتھ بیٹھ دوں بابا پلیٹ کو لے کے میرے بہت باپوں بولیا مت کروں تاریخ میں لے گئے بولے بہت بابیا ہائے اور پھر دعوے اسلام کے آج تنہا بات جو کی تک کی میں سے رب کے نبی کا اور اپنے لیے مطلب مخصوص کیے ہوئے کہ اس مسئلے سے کوئی بحث نہ سکے اور کائرات کا امام کا ساتدان سکینڈ کا اصول اس کے بارے میں آتمکاری کا بیٹا کیسا ہے کابل ہے کابل گاؤں میں اس کا نام سن اس کو ملنے کے لیے کیا دروازے پہ دستکی باہر پتی لایا میں نے کہا میں حاتم تاری کا بیٹا آدمی ہوں تمہارا نوم چنا ہے کچھ باتیں پوچھ لیے تو میرے آقا بھی کہا اندر آ جاؤ کہا جس کے من کا ساری کائنات میں چھوڑا میں نے سوچا جانے اس کی نشست گاہ کیا ہوگی کہا اس کے کمرے میں گیا تو نندی بنی جس پر کنکریاں بچی ہوئی ہیں میں نے کہا یہ کہا مجھ کو بٹھائے گا اور چندی والے نے اس چندی کو جس کا تذکرہ آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے الحمد سمبنی الوحمود دفر کہ کے اس کمبی کو اٹھایا اور نمکی زمین پہ بٹھا دیا ہاتمتا کا بیٹا کہتا ہے میں نے سوچا کہ خود تو چادر پہ بیٹھے تھے مجھ سے نیچے بٹھایا تھا کہا ابھی میرے دل میں خیال آیا کہ اس نے مجھ کو کنڈے سے پکڑا خود ننگی زمین پہ بیٹھ گیا اور مجھ کو اپنی چادر پہ دکھا دیا میں نے کہا تیرے چارہ کے لوگ اپنی گرد میں کٹانے کے لیے اور تیرے گھر میں کدائی بھی نہیں اور بیٹھنے کے لیے تیرے پاس چادر بھی نہیں اور اپنی چادر تورنیں میرے نیچے بچا دی خود ننگی بہ کہا میں نے تیرے باپ کا بہت قصہ سنا ہے تیرا بات بڑا سخی تھا اور محمد سخیوں سے پیار کرنے والا ہے میں نے پہلے بات کی عزت کی وجہ سے کچھ کو اپنی کمپنی پہ بٹھاؤ میرا کیا ہے میں زمین پہ بیٹھتا ہوں اور آگے کہتے ہیں پھر مجھ کو اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے جو سب کا چاہا اس نے مجھ سے کہا کچھ پوچھو چار سوال تو بڑے تھے لیکن آپ ایک ہی آرزو ہے فرمایا کہو کیا ہے کہا کیا کہ مجھ کو بھی اپنے غلاموں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو میرا نام بھی اپنے غلاموں کے ان کا نام دیکھو نرچ اور فارو کس بھی کہتے ہیں کا میرے آکا کی بارگاہ میں آیا کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آکا کون ہے سب میں مل کے بیٹھے کہا بہت کئی لوگ میری باڑی کے سفید والوں کو دیکھتے سکتے کہ میں خیر محسوس ہوں نہیں گھر بڑھتے کیونکہ آقا اپنے زندگی کے آخری لمحات تک اتنے صحت مند تھے کہ دیکھنے والے کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ آپ کی عمر ساٹھ برس سے اوپر ہو گئی ہے کہاں اس طرح آپس میں مل کے بیٹھتے والوں کو پتا نہ چلتا میں اٹھ کر اپنی چادر آقا کے تھر پہ تاند دیتا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا آقا کا حصہ ہے اس طرح ملک تم نے مطلب نہیں ہوں ابھی چند دن پہلے میں بغداد میں تھا میرے ساتھ اور بھی بہت سبھی تھا لگے گے نے پیر کے بارگاہ کے متبلی کو ملے میں تو ضرور ملتا ملے پیر صاحب آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہم کو صاحب میر کو بیٹھے ہو باقی مولوی پہ بیٹھ کے میں نے کہا یا مجھ کو بھی آسمان پہ بٹھاؤ یا اس کو بھی زمین پہ بٹھاؤ میں بیٹھنے کے لیے تیار اے میں زمین پر بیٹھنے کے لیے تیار کو تو یہ بھی بیٹھے اگر کالینڈ کا پاکدار اپنے ساتھیوں کی سب ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا یہ کون ہوتا ہے آسمان پہ بیٹھ کے لوگوں کو میچنگ مولوی مجھے کار میں جاتا ہے گفتگار گفتگار میں میری گاجی یہ نہیں مواحد ہی رہتا ہے مکہ اور مدینے میں بھی کیوں نہ چلا جائے اس کی تحریر میں کبھی خلل اس کی تحریر میں وہ بات کہہ رہا تھا وہی ہے نشارہ پڑھتے ہوئے بادشاہ کے تخت پہ جائے پہچانوں پہ چکنی پڑ گئی بادشاہ نے بھی گور کے دیکھا کہا کیا دیکھتے ہو کیسے نے ہمارے بادشاہ کی تو ان کی کہا یہ بادشاہ چھوڑ ٹکے کا آدمی اور میں تو اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا کہ جس کے اوپر دل میں کئی مرتبہ آسمان سے رب کا فرشتہ رب کا پیغام لے کے آیا ہو یہ کیا ہے بڑا ناراض ہوا اگلا کیا بات ہے اگلا دیکھو تو صحیح آج ہزار سپاہیوں کے ساتھ آنے والا بےفکر کتنا کہا کیا سف لم لے آؤ محسوس ہو جاؤ سادر ہو گیا میرے ساتھ دیر لو لوہے میں دوست کوئی کوٹنر کوئی اوپر تو بجے رہے کہاں سے سف لم اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے اور ہمارا بابا کیا کہتے جا کے کیا سر اب تو مسمائگر کرکٹ دیکھ کے آگے ہوں اب تو معاف کر دو फिडल लालत नहीं लालत ने बहुत फिडल का किए क्योंकि लालकोगे पीआईडी वाले लिखने में पिडल्यू कांग्रेस पीआईडी वाले को लिखना ही नहीं आएगा एक ये है एक वो है कि लिया अपने ही चेहरे को बिताया جنہیں تصویر بنا آتی ہے ہم نے اپنے صبر کا آغاز کہاں سے کیا تھا اور کن کے سلنے میں پڑ گئے صبر کا آواز کیا فاروق سے صبر کا لاپ کیا سدوک سے کیا دیکھ بول صبر کا لاپ کیا محمد اتنے آف لاتے اور آپ دے دے آواز آتے بولا داخل نہیں اپنا بھی دردہ سٹا بھی خدا کی قسم ہے کبھی اپنے ماضی کو پڑھتے دیکھتے ہیں تو حیات کیا ہم اسی کون کے پاس ہیں جب اپنے آتا سے دیکھو تو صحیح وہ کبھی کے دروازے دروازہ دیکھا ہے سترہ تو ساتھی کہ چوبیس ہزار کلچر کر لے ہے کہتا ہے ساتھی یہیں بھی پلٹ گئے تم میں سے بھی جو پلٹنا چاہے پلٹ جا سافی شبد آقا ہم پلٹ گئے تو تو کیا کرے گا سرمایہ تم سارے پلٹ جاؤ محمد اکیلے چوبیس ہزار سے لڑے گا ہم کہاں سے کہیں ہم کہاں سے کہیں یہاں کا خبر تھا یہ رنجان خبر یہاں کیا اکلا تم سارے پلٹ جاؤ میں اکیلا یہ تو رسول کرے رسول ہیں رسول کی بات نہ کرو کس کی کریں گرو نانک کی کہیں نے نہیں مطلب یہ نہیں ہے رسول آ اگر رسول تمہارے نے سیٹ نہ موقع پر چلتی ہے تو آ اس بوڑھے ابو بکر کو دیکھو اس موڑے ابو بکر کو دیکھو کوہستان کے قبائل مستقبل ہو چکے جگہ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا روس کی موجیں مسلمانوں کی سروسہ دس دے رہی چوپری طرف خبر ملی کہ لشکر جو راڑ آ را رہا ہے مدینے پر چڑھائی کرنے چار لشکر بیا پر چار فوجیں بیا پر چار ہم کو کہتے ہیں کہ یہ صرف طرف روچ ایک طرف قابل ہے اگر تم لڑ نہیں سکتے تو اس فوج کے رکھنے کی ضرورت کیا ہے یہ آج کو حکومت کرنے کے لیے تم نے یہ چالیس چالیس پنوے جو اپنے سینوں میں سجا رکھے ہیں مند اگر دشمن سے نہیں لڑ سکتے تو یہ تمغے کیوں لیے ہیں کیا, کیا ہے تم کس بہادری کا لیے ہے تم نے کہوں گے فی الحال پھر حیدر کیا ہے ملک پتا کیا ہے کون سا ملک اپنے ملک پاکستان پتا کیا ہے یہ کہ ہے جی انڈیا ہے ایمان نہیں ہے اس پر اس سے پہنچے اور سب لوگ مدنے کی حفاظت کے کریے خبرائی مدینے پر چڑھائی ہو گئی خبرائی کو استعمال کے قبائل نے امت کا اعلان کر دیا خبر آئی روس کی فوجیں کب تک لے رہی ہے خبرائی تباہی عرب جمع ہو کر نبی کی وفات کی خبر سن کر مدینے پہ آ رہے ہیں جا کیا ہوا ہے کہاں جیسے اس کاما تو کہاں کے نہ ہو جائے صحابہ ہاں دیکھو تو صحیح علی جیسا صحابی ہے کیسا صافی اسماروں کیسا صافی سال دیا بھی اباس کیسا صحابی جیسا صحابی اب تاس کے جیسا صحابی کہ دیپ دشمن چاروں طرف سے رہا ہے جیسے کیسے کو تو رہے گا کہاں کام ایک رب کی قسم ہے جس جھنڈے کو میرے آقا نے اونچا کیا ہے ابو بکر اس کو نیچا نہیں ہے جاؤ اس کو ہو جائے کہاں ابو بکر چاروں طرف سے دشمن آ رہے ہیں یہ چند نوجوان بھی چلے جائیں گے کیا ہوگا کام حلل تو کا بہار رفود اللہ جس لشکر کو جی کا محمد نے حکم دیا ابو بکر اس کو روکنے کی ضرورت کر سکتا ابو بکر خطرہ کا خطرے کی بات کرتا ہو کیا اس کا کا روانہ ہو جائے مدینے کا وکاس کے ابو بکر کرے گا یہاں سے چلے تھے یہاں سے آج کہاں تک ہائے کہاں آج خود سورت جوان ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا پاس پسٹی کرنی جبانی تھا کیا جوانی جنالی کیا کرنالی کیا اور فوج کیا اور لشکر کیا انڈیا ہندو ہندو لڑ سکتا ہے مسلمان سے اٹھارہ مرتبہ روی سے اٹھتا ہے میں ہوں اور ہندوؤں کیج بجا کے کیا ہے لیکن مومن تھا اور یہاں ایمان نام کی کوئی چیز شیرت اور تاریخ بھائی سیدھا سندو رہے کس کی سیریت بیان کرتے تو? اس کی سورت جو کل بنا اسلام منی جانے کے لیے سے اور نکلا اس آن اس شان اس کے ساتھ کہ چڑا کا بھی کو کہتا ہے چراسا وہ دن آنے والے ہیں دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ کے ملک کو میرے غلام اپنے پیروں کے نیچے رنگ کر اس کے خزانے کو لوٹ کر اس کے کن نوتار کر تیرے ہاتھوں میں بہنیں گے سی ہے موری رنگ شوبا خدا تیری تربت پہ لاکھوں رامت حاصل کریں کہا آسلم اسلام لے جاؤ بچ جاؤ گے بادشاہ حالت کے کہنے میں نہ لائے تو پھر کہاں پھر کسی ہم تمہاری حفاظت کریں گے کہاں سے ہر دوست آگے اٹھ کے آج لاش بھائی تم میری بات کرے گا جوڑ لاکھ فوجی وہ بھی میرے ساتھ کہاں نہیں مانتا تو یہ سلوان میرا اور تیرا فیصلہ کر دوں گا بادشاہ کہوں وہ تلوار جس کے اوپر ڈھانپنے کے لیے میان بھی نہیں ہے ہائے ہائے ہائے مہیلا نے اپنے کپڑوں میں لپتی ہوئی تلوار کو دکھاڑا کہا بہادر تلواروں کے میانوں کو نہیں دیکھا کرتے تلواروں کی دھاروں کو دیکھا کرتے جا اگر کسی طرح درباری اور جرمل میں چرت ہے میرا مقابلہ کر کے دیکھیں نظریں چھپ گئی بادشاہ نے کہا بھی کا ایک ٹوکرا لاؤ اس کے سر پہ خات ڈالو یہ دیوانہ ہے مٹی کا ٹوٹا لایا گیا مغیرہ کے سر پر کھا مغیرہ نے جلدی سے پکڑ لیا کہا بادشاہ تجھے بھی مبارک ہو مجھ کو بھی مبارک ہو کہا زیادہ ہے کہا تون نے اپنی زمین کا مالک خود محمد کے دیوانوں کو بنا دیا ہے پورے خود اپنی مٹی ملے اور وہ جب مغیرہ پلٹ کے گیا بھاشاچار کا رک جاؤ اور ایک لمحے کے لیے جوان رک جاؤ جبان رک جاؤ کہا تم نے یہ چرت ہو بے باقی کتنے پیدا کی ہے کہا آمنا کے یتیم نے پیدا کی ہے جس نے یہ پیدا کیا ہے کہ لا و یوگیر اس کے سوا موت و حیات کا مالک کوئی دوسرا موجود ہے پیدا کیے اور کہا اس نے ہم کو فرق دیا کہ مر جانا تو رب تمہاری ملاقات کے لیے انتظار کر رہا اور ہم رب کی ملاقات کے لیے ترستے ہوئے دیوانے نکل گئے بادشاہ اپنے پیر کو مٹی کو مارتا ہے کہتا ہے مجھے اپنے خداروں کی قسم ہے اگر اس دیوانے نے اپنی آتا کی بات سچ دوڑ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کائنات کی مالک بننے سے روک سکتی اور تاریخ کوئی تاریخ بنایا ہے کہ نہیں اور تاریخ لڑائی ہوئی کچھ میری ستر ہزار لاکھوں کو چھوڑ کے بار کے کتنی لاکھوں کو اور مارنے والے کتنی اور توحید عید کو نام لگا دو اور میں کہا سکتا ہوں تو کی قدر بھی اور ریسرو تم کو معلوم نہیں ہے کیونکہ اللہ کا تم پر انعام تو تم ابھیوں کے گھر پیدا ہو خدا کی قدر ہے تو کی قدر کسی سے پوچھ بھی ہے تو اس سے پوچھو جس کو اللہ نے بعد میں ہلایا اس سے پوچھو ایک آدمی مجھ کو ملا اس سفر میں آئے آئے. میں نے زندگی میں بڑے لوگ لوگ ایسا آدمی میں نے کم دیکھا عراق میں میں گیا تو عراق کی حکومت کا طریقہ یہ ہے پتلی دفعہ مولانا حضرت عبد اور مولانا یہ ساری ساتھی میرے پاس ہر آدمی کے لیے ایک الگ کار بڑے مہمان لاز لو ہر ایک ساتھ ان کے لیے گائڈ دیتے ہیں بڑا آدمی غائب کا بات ساری کیا رکرو کیا چلاؤں میں نے کس کو کہتے پتا یا کس علاقے میں بھی میرا فیل رہتا ہے اور بغداد سارا تیروں سے بھرا ہوا میں نے کہا خدا کا شکر ہے اتنے پیر اگر پاکستان میں ہوتے ہیں, لوگ اس زمین کی مٹی کو کھوس کے پی جاتے ہیں. ہر جگہ سلا کی آباد بھرا ایک دن مجھے موقع مل گیا اور میں نے کہا اور اس نے تیری پریشانی کو اتنا اونچا بنایا کہ راست کو فیصلہ کو شم والنجوم کم وہ سکر اور کائنات میں بندے چاند بھی تیرے لیے بنایا سورج بھی تیرے لیے ستارے بھی تیرے لیے روز و سب کی گردش بھی تیرے لیے زمین کی پہنائیوں بھی تیرے لیے آسمان کی وسطیں بھی تیرے لیے برستے ہوئے بادل بھی تیرے لیے اگتے ہوئے پھول بھی تیرے لیے پھیلتے ہوئے سبزے بھی تیرے لیے چمکتی ہوئی دھوپ بھی تیرے لیے لبکتے ہوئے روشنی بھی تیرے لیے لہتے ہوئے گلاب بھی تیرے لیے چیکتے ہوئے پیس کے بھی تیرے لیے اور تو میرے لیے اور تو نے اپنے آپ کو اتنا رشمہ کیا کہ تو نے اپنے آپ کو مٹی کے لیے بنا دیا تو نے اپنے آپ کو چوکوں کے لیے بنا دیا تو نے اپنے آپ کو مرے ہو کی ہڈیوں کے لیے بنا دیا اس سے زیادہ بس کون ہے خدا کی قدرت ہے بات اس کے در میں آ گئی. آنکھوں میں آنسو روا ہوئے پلٹ گیا رات گزاری صبح میرے پاس آیا تو روتا ہوا ہے اس نے کہا زندگی میں جو لطف آج کی رات گزارنے کا آیا ہے زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں ہے میں نے کہا کیا ہوا کہہ لگا کتنی راتیں گزری ہیں چھتالیس برس کی ان راتوں میں سو آدمی سے معافی مانگی کبھی بردادی سے معافی مانگی کبھی کچھی سے معافی مانگی کبھی راضی سے معافی مانگی کبھی گدالی سے معافی مانگی کبھی نظم والے سے مادی مانگی کبھی کربلا والے سے مانگی کبھی دائیں والے سے مانگی کبھی اور آج پہلی رات سویا تو مانگی تو محمد کے خدا سے مانگی تو جتنے بے نیاز ہو کے آج کی رات سویا ہوں ایسا لطف کبھی سونے میں آیا ہی نہیں ہے اور جو لوگ توحید کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جو شیت کی پکیوں سے نکل کر توحید کی بلندیوں کے آئے ہیں ان کا کیا پتا ہے خدا نے تم پر انعام اور یہ بھی اللہ کا خطرہ سب کے رب کی قسم کرو پہلے بھی تو تم زندگی کے آخری لمحات تک اگر خدا کا شکریہ ادا کرتے رہو تو شکر ادا نہیں کر سکتے کیوں اللہ نے تمہیں اپنی توحید کا عالم بردار بنایا ہے اور سن آج بات کہہ دیتا ہوں اور گناکاروں خدا کاروں چران والوں ایک دن آئے گا کہ توحید والے کو اپنی توحید کی حیرت آ جائے گا. کہے گا اپنے پرستوں کو جاؤ مجھ سے ان بندوں کا جہنم میں جلتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کیا جاتا جنہوں نے کبھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا کہیں گے اللہ یہ بڑے دھنخار تھے یہ بڑے فتاکار تھے یہ بڑے راستی تھے نے بڑے جرائم کیے اللہ کہے گا بھلے بڑے جرائم کیے میرے ساتھ سرک تو نہیں کیا تھا اور مجھ کو میری کبریائی کیا. اور پھر کہیں گے اللہ یہ جل کے خاکستر ہو چکے ہیں ان کی ہڈیاں کوئلہ ہو گئے ان کے کمرے جل گئے ان کے چہرے بدل گئے ان کے جسموں پر ہم کو کوئی بھاگ بھی نہیں رہا اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے تو کیا کریں گے کہا مجھ کو اپنی مہدانیت کی قسم ہے میں ان کو جنت کی نہروں میں روتے دے کر اسی طرح کر دوں گا جس طرح ماں کی پیٹ سے آج ہی پھولوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور میں نے آج ان کو رسوان نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اس سے بڑی اور آج کیا کہ آج کچھ درد میرے دل میں کھڑا ہوتا ہے آج بیماریاں ہیں ہمارے ملک کی ہمارے افراد کی ہمارے ساخت کی ہماری قوم کی ہماری مت کی ان ساری بیماریوں کی اصل کر شرک ہے کیوں کبھی سوچا ہے کہ جس کا باپ ہو وہ اپنے باپ میں سمت لگائے جس کا باپ ہو حضرت رکھنا یہ میری مثال نہیں ارچنا کی کو جس کا باپ ہو جس کی ماں پاک باپ ہو وہ اپنی ماں پہ سہمت لگائے بیٹا ہو بیٹا ہو کہ اپنی ماں پہ کیا لگا ہے کہ میری ولادت میں کوئی دوسرا بھی شریک تھا کبھی اس کا باپ اس کے سارے بڑا موت کرنے گا اس کی خاری گتی ہے لیکن اس جرم کو کبھی معاف کر سکتا اور یہ تو کچھ بات ہی نہیں وہ اکیلا حسب تم نے پلید کپڑے کی صورت کے وہ کپڑا کہ اگر کپڑے پہ گر جائے تو کپڑا پلید ہو جائے اس کپڑے کو اس نے صورت بخشی خوش بخشا بو بخشی خوشبو بخشی خوش لتا کیا جمال ادا کیا بنا کی ہند بھی طاقت بھی جانی بھی ہمت بھی طاقت دی مار دیا عزت بھی آبرو دی چرچا دیا شوہرا دیا اور جب سب کچھ مل گیا تو کہہ لے گا کہ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے ازانیت لا لا الا کہ مشرق بہت زیادہ لکھا لینو ہی میری باپ کے ساتھ شرک کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح اپنی ماں کی پاکیزگی پر بستا مچ ہے بہن میں نا تھا لکھا اور پھر جس نے سارے کام کی اپنے باپ کی عزت سے ساتھ پھر پہلا ٹوٹی ہے بابو اپنی اصل کی پرشن. گرش والا بھی کہے گا سب کچھ کیا میرا ساپ تو کو نہیں چھوڑا جاؤ مجھ کو اپنی ڈی لائن کی قسم ہے جس نے میرے ساتھ سرک نہیں کیا میرے ملک کو دا رہا ہوں آپ نے بھی اس کو معاف کر کے جان سے نکال کے سلسبین میں ڈال کے نئے سرے اس کو بنا کے جلد ان میں محمد کی کر دی ہے لابو آو اللہ کی اس اور اس کی عزمت اس کی اس کی اہمیت ہو کا اندازہ کرو کہ گورنمنٹ کا کائدہ اس دنیا پہ جا رہے آخری نفاذ آخری نفاذ اور آخری وقت جاتے ہوئے پیارا اپنے پیاروں کو کیا کہتا ہے کبھی سوچا ہے پیارا اپنے پیاروں کو وہ کہتا ہے جس کو کائداد میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور کائنات کا سب سے زیادہ پیارا ہے. اپنے سب سے زیادہ پیاروں کو کیا کہہ رہا ہے لال لا دمنس اس طرح بو بیا ہند مساج ہائے آقا تیری صداقت کے لیے یہی ایک بات آ اور سن لو خیال دیکھ کے لوگ اور وہاں تم بھی سن لو غیر وہاںیوں تم بھی سن لو میری بات آپ سن لو تمہیں ایک مرتا فائدہ دے کے جا رہا ہوں خدا سب کی علامت یہ ہے سچا وہ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا اپنے خدا کی طرف بلاتا خدا سب کی علامت کیا ہے وہ اپنی طرف نہیں بلاتا اپنے خدا کی طرف بلاتا. اور جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے مرنے کے بعد بھی اپنی طرف ہی بلاتا ہے کہتا ہے میں مر جاؤں گا تو درجہ پڑا پکا دے قبر میں لے جاتا مردوں میں بھی اپنا ہی خیال